و السلام علی رسوله الكریم و علی آره و صحبه و منصار علی نهجه علیہ الدین و سلما تسلیماً کثیراً اما بعد ہمارا سابقہ درس کا موضوع کیا تھا؟ مثل بانکی اپنے آپ کے ساتھ اس کا اپنا حق ادا کرنا تو اس میں ہم نے بتایا تھا تین چیزیں ہیں کیا کہہ ہیں؟ جسا تین چیزیں کیا کیا ہیں آپ تو ہے اپنے آپ میں کیا کیا آتا ہے خرچ کرنا اور اور اپنے آپ کو خرچ کرنا تین چیزیں ہیں اس طرح گننے لگے تو کافی لمبی سی بن جائے گی ہاں یہ بتائیے جسم ہے عقل ہے اور روح ہے سمجھے نا انسان کا جو اس کی ذات سے تعلق ہے اس میں تین چیزیں آتی ہیں جسم اور جسم کے حوالے سے جو انسان پر حقوق ہیں جسم کی اصلاح کے حوالے سے اس کا خیال کرنے کے حوالے سے اور دوسرا روح اپنے دوسرا عقل ہے کہ عقل کا اس کو اس کے حفاظت کرنا اور مزید عقل میں اپنی جو صلاحیتیں ان کو بڑھانے کے لیے کوشش رہنا اور تیسرا کیا ہے روح کہ روح کے حوالے سے روح کی تربیت روح کی غذا کیا ہے وہ کیسے حاصل ہوگی تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جو جس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ تو ہم نے لیا تھا کہ سب سے پہلے اس کے جو جسم سے تعلق ہے تو جسمانی حوالے سے کیا کیا چیزیں کرنے کا کی ترغیب یا کیا کیا چیزیں کرنے کی تعلیمات ہیں سب سے پہلے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے کھانے پینے کی تو جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق اور اعتدار کے ساتھ کھانا پینا مہیا کرنا اور ہم نے ذکر کیا تھا کھانے پینے کے حوالے سے کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے جسم کے حوالے سے کھانا پینا ہی اصل جو ہے اس کے اوپر انسان کا جہاں جسم کی نشو و ماں ہے وہیں پر اسی کھانے پینے کے میں اگر بگاڑ آتا ہے اس کا اس میں اعتدال نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے جسم برباد بھی ہوتا ہے ہمارے بعض جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ زیادہ کھانے سے زیادہ طاقت ملتی ہے یہ بالکل سراسر جہالت ہے بلکہ جسم کو اس قدر کھانا دینا جس کی اس کی ضرورت ہے یہ ہے کہ جو جسم کو طاقت مہیا کرتا ہے جسم کو اس کی ضروریات ملتی ہیں تو بلکہ میدہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے ہمیں مقولہ ذکر کیا تھا ارموں کا کیا ہے الما بیت الداء کیا مانی بیماری کا گھر ہے میدہ بیماری کا گھر ہے میدا بیماری کا گھر ہے اور یہ حقیقت ہے تمام انسان کے جتنی بیماریاں ہیں اس کے جسم سے متعلقہ اصل اس کا تعلق میدے کے ساتھ ہے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بھی روحانی بیماریاں بھی اس کا بھی تعلق میدے کے ساتھ ہے ہاں روحانی بیماریاں کہاں سے آتی ہیں میدے کے ساتھ کیسے تعلق اس کا ہاں زیادہ کھانے سے مقائع ہوتا ہے سستی غفلت پیدا ہوتی ہے عبادات اور جو کرنے کے کام ہیں آدمی اس میں کرنے سے بوجھل ہوتا ہے جسم بھاری ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ان انسان کی جو سرگرمی ہے اس کی نقل و حرکت ہے اس کی یہ چیزیں کمزور پر کم پڑ جاتی ہیں تو طرح طرح کے اس کے جو برے اثرات ہیں انسان پر یعنی ان عبادت کے اندر بھی سستی غفلت بھی اور ویسے بھی یعنی کہ جب انسان کھانا پینا ہی اس کا مقصد بن جاتا ہے تو اس کی توجہ پھر اسی پر ہوتی ہے اصل زندگی کے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور اس لیے قرآن کا قاعدہ کلیا کیا ہے کھانے پینے کے حوالے سے تین لفظ جس میں پورا آپ کا زندگی کا کھانے پینے کا نظام ہے کھاؤ پیو کھاؤ بھی اور پیو بھی جتنی انسان کو ضرورت ہے بھلا تصریف اس میں اسراف زیادتی نہ کرو جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ تاکہ جسم کو اس کی ضرورت مہیا ہو پینے کے حد تک بھی کھانے کے حد تک بھی لیکن اس میں زیادتی نہ کرو تو یہ تین لفظ ہیں کہ جس میں آپ کے پورے جو ہے زندگی کا جو آپ کا غذائی نظام ہے کھانے پینے کا نظام اس میں آپ ان تینوں لفظوں میں آ گیا اور اسی طرح رسول قرم اللہ عصل کی کیا تعلیمات ہیں اس بارے میں آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ آدمی سب سے برا برتن کون سا ہے جو بھرتا ہے پیٹ ہے سب سے برا وہ برتن جس کو بھرتا ہو انسان وہ پیٹ ہے اور پھر آپ مائیں کہ اگر آدمی کو زیادہ ہی کھانا ہو تو پھر کیا کرے تین حصے یہ نہیں کہ ہر وقت تین حصے زیادہ ہی کھانا ہو لا خالہ یہ اس وقت ہے کہ جب زیادہ کھانے کی کوئی رغبت ہو تو پھر تین حصے ایک حصہ کھانے کا دوسرا پینے کا اور تیسرا سانس کا جی ہاں اسی طرح ہم نے ذکر کیا تھا جسمانی حفاظت کے حوالے سے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے کھانے پینے کے علاوہ حلال ہو حرام سے بچا جائے حرام چیزوں سے اور نقصان دہ چیزوں سے بعض اوقات چیز حلال ہوتی ہے لیکن نقصان دہ ہوتی ہے ممکن ہر ایک کے لیے نقصان دینا نہ ہو کسی ایک, کسی شخص کے لیے نقصان دے ہو کسی کے لیے فائدہ مند ہو تو اس لیے جس چیز کو دیکھیں آپ کہ آپ کو اس سے نقصان ہو رہا ہے یا اس کا مزہ ہو بھی لذت ہو بھی اس میں تو جو انسان واقعی ہی انسان ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے اور جو اپنے نفس کو قابو میں پا کر چلنے والا ہے وہ مزے نہیں دیکھتا لذتے نہیں صرف ڈھونڈتا وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے مجھے فائدہ کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا اور اس موضوع پر بھی جس طرح کے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یعنی کہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے کسی چیز میں مزہ ہے کھانے کو دل چاہتا ہے کھا لی استعمال کر لی استعمال تو کر لی لیکن پھر اس کے خمیادے بھگتے بلڈ پریشر تیز ہو گیا شوگر تیز ہوگئی کولیسٹرول بڑھ گیا بیماریاں لگ گئی سمجھے نا یا پیٹ میں مختلف طرح کے جو گیسز وغیرہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو ابھی جس چیز کا نقصان نہ کھاؤ کیا مشکل ہے اور ہم نے ذکر کیا تھا اس موضوع پر بھی کہ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کا انسان کو اپنی جس پر انسان کو اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ جو دل میں آئے جو دل چاہے بس کر لیا کھا لیا پی لیا اب ہاں بعض لوگوں مزاج ہوتا ہے کہ جو دل میں آیا جو دل میں چاہا وہ چیز کر لی بغیر یہ دیکھے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے نقصان ہے ہو رہا ہے بعض اوقات اس پر ایک اچھا خاصا وقت ضائع ہوتا ہے بڑا مال اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے اور آدمی اس میں اتنی اہلیت نہیں رستہ ہوتا کہنے کے بقص طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں لیکن بس بعض اوقات جو دل میں ہے تو یہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا پوجا کرنے والا ہے تو اس لیے انسان کو اس, ان چیزوں پر اپنی تربیت کی ضرورت ہے ہاں جی تربیت ہوگی تو بڑی سے بڑی پسندیدہ چیز بڑی سے بڑی مزے کی چیز پڑی ہوگی پتہ ہے کہ اس کے کھانے کا نقصان ہوگا آدمی نہیں ہو ہاتھ بڑھائے گا نہیں کھائے گا تو ای, ای, جسے بتایا کہ اس پر اپنے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور نفس بھی انسان کا ایک بچہ ہے انسان کا نفس کیا ہے ایک بچے کی طرح ہے بچے کے جیسے آپ تربیت کر لوگے ویسے ہو جاتا ہے بچے کو اس کو جا قسم کا لاڈنا بنا دیا جو اس کی فرمائش ہے پوری کرنا اور پھر وہ دیکھیں کہ بچہ کیا کرتا ہے وہ پھر ایسی الٹی الٹی کسی کو اس کی فرمائش ہیں ماں باپ کے لیے واقع حقیقت میں عذاب بنا ہوتا ہے اور ہم دیکھیں اس طرح کے بچوں کو گیموں کے اندر وہ تو جو ہے ویسے ہم کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ ہر بچے کی ہر اس کی خواہش پوری کرنا جو چاہے اس کو دینا آئیے بچے کی غلط تربیت ہے بچے کی غلط تربیت ہے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہوں تو اس کو اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں اس کو جہاں چاہو جس طرح آپ چاہتے اس کے مطابق چلے یعنی کہ جس طرح وہ چاہتا اس طرح چلے آج کی مغربی تہذیب جو ہے وہ یہی سب کو دیتی ہے مغربی تہذیب کا جو کلچر ہے ان کے جو تربیت کے جو کے اصول ہیں اس میں یہی ہیں کہ بچہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے دو اور اسلام کے اصول نہیں ہیں اسلام اس اصول کے بالکل خلاف ہے اسلام کا اصول یہ ہے کہ بچے کو وہ کرنے دو کہ جو اس کی بہتری ہے جس میں جس میں اس کی خیر ہے اس کے دین کے لحاظ سے بھی اس کے جسم کے لحاظ سے بھی اس کے گھر کے یعنی کہ ساری ان چیزوں کے لحاظ سے اور یہ چیز آپ نے بھی دیکھی ہے بچوں کو جب کھلا چھوڑا ہوتا ان کے لاڈ پیار ہر چیز کہ جو چاہتا بچہ پھر وہ بچے ماں باپ کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں صرف ایک ایک بچہ ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے بعض اس طرح کے خاص طور پر جو تھوڑے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دیکھیے اگر بچوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کیسے وہ وبالے جان بڑھتے ان بنے ہوتے ماں باپ کے لیے پورے گھر کے لیے اس کے مد مقابل کسی کے دس بچے ہوں گے اور تربیت م ہے م ان کی ان کو کنٹرول کرنا سکھایا ہوا ہے سیکھا ہوا ہے ایک طریقے سے ان کو چلایا ہوا ہے تربیت کی ہوئی ہے وہ دس بچے ہوں گے لیکن محسوس ہی ہوں کہ یہاں پر بچے بیٹھے نہ کس طرح کی ان کی پریشانی ہے نہ کس طرح کی اور اس لیے بات کر رہے تھے کہ نفس جو ہے بچوں کی طرح ہے آپ جیسے اس کی تربیت کرو گے ویسی ہوگی جس چیز کو اس کو چلا دو گے اس طرح سے اس طرح کا بن جائے گا اسے ضرورت اپنے نفس کی تربیت کرنے کی تو خیبات کر رہے تھے یہاں پر کھا یعنی کہ حرام چیزوں کے یا ایسی چیزیں جو نقصان دے ہیں ان کے اجتناب کرنا اسی طرح اپنے سونے جاگنے کا ایک شیڈول ہو کھانے پینے کا شیڈول ہو اس کے مطابق چلنا یعنی کہ بے ہنگمی کے ساتھ اور اسی طرح جو ہے جسم کو طاقتور بنانا جسم کے جو تربیت ہے جسم کے حقوق میں سے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے انسان کی اس کی کوشش رہے اس کے لیے جو انہوں نے کیا کہ جسمانی ورزش وردش امراض ضرور نہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کوئی میں آپ کو کرنا پڑے یعنی اتنی آپ حرکت رکھیں کہ جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ یعنی کہ سرگرم رہے ایکٹیو رہے اور اس میں سستی کاہلی اور بھو جل پانی سب کی چیزیں پیدا نہ ہونے پائیں اپنی چلنے کی رفتار اتنی تیز رکھیں کہ آپ کو اگر تیز چلنا پڑے بلکہ ہمیشہ کوشش کریں جنبی کے وسلم مجھے سب سننا تھی تیز چلنے کی تاکہ آپ کو اس میں مشکل نہ ہو بلکہ جسمانی طور پر یعنی کہ انسان کو اس انداز سے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ اگر کسی مشکل وقت میں بھی واسطہ پڑتا ہے مشکل حالات سے بھی واسطہ پڑتا ہے تو اس وقت بھی آدمی اس کو کچھ زیادہ پریشانی نہ ہو سرف سالحین کا یہ طریقہ تھا منی فاروق کیا فرماتے تھے اخشو شنوف ان نن مت لاتدومانہ <تصفح> کس کو پتا ہے اقشو شنوف انن مطلع تدوم کہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو سختی پر اور یعنی کہ مشکل چیزوں پر ان چیزوں پر اپنی عادت ڈالو کیونکہ نیم ہمیشہ نہیں چلتی رہتی زندگی میں انسان کے ساتھ مختلف طرح کے حالات پیش آتے ہیں کبھی نعمتوں کی فروانی ہے تو کبھی تنگستی ہو جاتی ہے کبھی آپ کے پاس گاڑی مہیا ہے تو کبھی آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے گا کبھی کھانا وافر مقدار میں موجود ہے تو کبھی ایک ٹائم کا کھانا بھی شاید نہ مل سکے کبھی پہننے کے لیے کپڑے آپ کے لیے طرح طرح کے آپ کے پاس موجود ہیں سردی گرمی کے لحاظ سے لیکن کبھی وہ چیزیں مہیا نہیں ہوتیں اور یہاں پر پھر انسان جس نے اپنی تربیت کی ہوتی ہے نا ان چیزوں پر اس کو آسانی ہوتی ہے جس نے تربیت نہیں کی ہوتی وہ پھر بڑا مشکل پڑتا ہے معمولی سردی معمولی گرمی معمولی ادھر کی چیز ادھر ہوگی کھانے پینے میں معمولی اونچ نیچ ہوگی وہی پریشان ہو گیا لیکن جس نے تربیت کی ہوتی ہے اپنی ان چیزوں پر اس کو, کو پریشانی نہیں ہوتی اور یہی کہا کہ سر صحیح کا بلکہ آج بھی جن کے صحیح جو علماء ربانی رب ان کا یہی طریقہ ہم نے دیکھا شیخ حسین ہم تو لا گرمیوں میں سردیوں میں تو خیر نہیں گرمیوں میں خاص طور پر فجر کی نماز کے اپنے گھر سے کو ننگے صرف یہ نہیں پیدل جاتے پیدل جاتے ہی تھے پوری نمازوں کے لیے پیدل آ جانا حالانکہ کم از کم کوئی ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کا فاصلہ تھا ان کے گھر کا مچھر سے لیکن پھر بھی ہر نماز کے لیے پیدل جانا پیدل آنا اور سرد گرمیوں میں خاص طور پر چونکہ وہاں قسیم کا علاقہ سردیوں میں گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے رات کے وقت تو صبح کے وقت ننگے پہنچانا کیونکہ آپ سرسم کی سنت ہے اور بلکہ بعض درسوں میں ان چیزوں کا ذکر کیا انہوں نے کہ بعض نوجوانوں کے پاؤں کے نیچے کا حصہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کسی لڑکی کی گال ہوتی اس چیز پر کی انہوں نے یہ کوئی انداز ہے مردان یہ کہ مردانگی ہے اور اسی طرح سے ان کے کپڑے پہننے کا انداز ہم دیکھتے تھے کہ سردیوں میں کیونکہ گسیم کا جو علاقہ وہاں پر سردی بھی بڑی شدید ہوتی ہے وہاں کا ٹیمپریچر مائنس تک پہنچتا ہے تو نوجوان جو ہے وہ کانپرے ہوتے تھے اوپر بڑے بڑے گرم کپڑے پہن کر بھی اور شیخ صاحب میں ہلکے پھلکے کپڑے پہنے ہوتے اور بالکل پرواہ بھی ہوتی تھی وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے اپنی تربیت کرنا آپ اپنی تربیت کر لیں گے سختیوں کو جھیلنے کی سخت حالات گرمی سردی ان چیزوں کا سامنا کرنے کی اس طرح کے آپ کو عادت پڑ جائے گی اور یہ چیزیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں گی لیکن آسانیوں کی اور آسائشوں کی اپنے آپ کو عادت ڈالنی تو پھر وہ جہاں بھی مشکل آتی ہے کو معمولی بھی آسائش ختم ہوتی ہے وہیں پر اس کے لیے قیامت آ جاتی ہے تو اس لیے بہت اہم چیز ہے جسمانی تربیت کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے تو یعنی کہ جسم کو جسمانی ورزش یعنی جسم کو اس انداز سے ورزش امراد یعنی جسم کو اس انداز سے رکھنا کہ اس میں یعنی کہ ایک نشاط ہو ایک اس میں حرکت ہو ایکٹیویٹی ہو تاکہ جسم جو ہے کسی وقت بھی آپ کو کسی چیز کے لیے بھی آپ کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے مشکل نہ ہو اور ہم ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر اس وقت ان چیزوں کی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی جس کی آج ہم کو ضرورت ہے کیونکہ ان کی زندگی تھی ہی اس طرح کی اس انداز کی کلچر ہی ایسا تھا زندگی کے حالات ہی اس طرح کے تھے کہ جس میں لازماً سختیوں سے واسطہ ہے سخت چیزوں سے واسطہ ہے حتیٰ کہ آپ جس کا ذکر کیا تھا گھوڑے اونٹ پر بھی سواری کر رہے ہیں سوار سواری پر بیٹھے ہوئے بھی جسم کو اچھی خاصی ایک حرکت ہو رہی ہے وہ الگ سے ایک وردش ہے لیکن آج کے جس طرح کے ہمارے حالات ہیں اس میں ضرورت ہے انسان کو اپنی کو اس طرح کی روٹین رکھنے کی جس میں چلنے پھرنے کا ایسا ایسا انداز ہو نقل و حرکت اس طرح کی ہو کہ جس میں جسم جو ہے وہ قابو رہ سکے اور کنٹرول رہ سکے اس طرح کپڑوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کپڑے جو ہے ان کا صاف ستھرا ہونا خوشبو خوشبو لگانا کپڑوں کو صفائی ہونا یہ ساری چیزیں جمعے کے حوالے سے خاص طور پر غسل کا ذکر ہوا تھا کہ جمعے کے غسل کا حکم کیا ہے کیا ذریع ہے غسل جمع واجب العلی کل محتلم صحیح مسلم کے حدیث میں احکمات ہیں صحیح بخاری میں کہ جمعہ کا غسل جو ہے ہر بالغ آدمی پر واجب ہے یعنی جس پر جمعہ واجب ہے اس پر جمعہ کا غسل بھی واجب ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہر ہفتے میں آپ نے ایک بار غسل کرنے کا حکم دیا تو جسم کی نظافت ہے جس کے اندر اور کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے خوشبو کا خوشبودار ہونا خوشبو کا استعمال کرنا دانتوں وغیرہ منہ کی صفائی کا خیال رکھنا اور اس طرح سونے جاگنے کے حوالے سے جسے ہم ذکر کیا تھا اس کے باقاعدہ اپنے ایک یعنی کہ روٹین ہو باقاعدہ ایک اور ہر ایسی چیز سے دور رہنا جو جس میں انسان کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہو چاہے پسینے کی بدبو ہو کو کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے بدبو ہو تو یہ چیزیں جو بنیادی طور پر ہم نے صاحب ملی تھی آخر میں بالوں کا ذکر ہوا تھا کہ بالوں کے حوالے سے کیا تعلیم آپ سر رسم کی ہاں جی بالوں کے حوالے سے آپ کی کیا تعلیم ہے ہاں جی کہ جس کے بال ہوں ان بالوں کی تکریم کرے یعنی ان کو صاف ستھرا رکھے ان کا خیال رکھے لیکن کوئی سنت ہر وقت کنگھی کرنا ہے ہر وقت نہیں ہے آپ کبھی کنگھی کرتے کبھی نہ کرتے سنت یہ ہے اس لیے ان چیزوں کے اندر افراد و تفریض نہ ہو نہ تو بالکل لاپرواہی ہو اور نہ انہیں چیزوں پر انسان کے سارا وقت ضائع ہو اسی پر توجہ ہو جائے یا. اس کے بعد سفر نمبر 83 درس پہ درسی پہ اپنی حیت درست رکھنا کیا معنی حیات حیات کیا معنی اپنا منظر اپنی شکر و شباہت اس کا اس کو درست رکھنا اپنی حیثیت درست رکھتا ہے حقیقی مسلمان اپنے لباس اور اپنے جسم سے بے اطنائی نہیں برتتا اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ بناؤ سنگار میں غلو اور فضول خرچی کیے بغیر اس کی حیت اچھی رہتی ہے اور ظاہری حالت خوش منظر ہوتی ہے جس کے دیکھنے سے آنکھوں کو راحت اور نفوس کو سکون ملتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بری خراب اور گھٹیا ہیت میں نہیں آتا بلکہ لوگوں کے سامنے نکلنے سے پہلے ہمیشہ اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے اور اعتدال کے ساتھ زینت اختیار کرتا ہے ان سارے کاموں کو مسلمان تمام امور میں اسلام کے متوسط نظریے کے موافق انجام دیتا ہے اور وہ نظریہ اعتدال کا ہے جس میں افراد ہے نہ تفریح اللہ تعالی کا فرمان و لدین ادا ان فق ولم یوسرف و علم یقترو وقا جو خرچ کرتے ہیں نہ تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں اسلام چاہتا ہے کہ اس کے متبعین اور خاص طور پر دعوت کے میدان میں کام کرنے والے جب معاشرے میں جائیں تو نمایاں ہوں لوگ ان کی طرف دیکھنا چاہیں نہ کہ ان کو دیکھنے سے ادیت و تنفر محسوس کریں اور وہ نگاہوں میں حقیر ہوں اور نفوس ان سے اعراض کریں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ انسان اپنے لباس اور ظاہری حیت میں بہت زیادہ بے اعتنائی اور بے توجہی سے کام لے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ زہد اور توادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل زہد اور توادہ اختیار کرنے والوں کے امام و سردار ہیں اچھا لباس زیب تن فرماتے تھے اور اپنے اہل و عیال اور اصحاب کے لیے زیب و زینت اختیار فرماتے تھے اور اس زیب و زینت اور خوبصورتی اختیار کرنے کو اللہ کی نعمت کا اظہار سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللّہ اَن يُرَا أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ اَن يُرَا أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے طبقات ابن سعد میں سیدنا جندب بن مکیس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی وفد آتا تھا تو آپ اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھا کپڑا زیبت فرماتے تھے اور اپنے ممتاز صحابہ کو اس کا حکم دیتے تھے چنانچہ جب وفد کندا جب وفد کندا جب وفد کندہ آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یمانی جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی ایسے ہی کپڑے تھے سیدنا عبد عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایسی چادریں یا جوڑے پہنتے تھے جن کی قیمت پانچ سو یا چار سو دنم ہوتی تھی سید ابن عباس <تصفح> جی ہاں یہاں پر انہوں نے اس چیز کی تنبیہ کی ہے کہ مسلمان اپنے منظر میں اور اپنی ظاہری حیرت اور شکل صورت میں جو ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اہتمام کرتا ہے صرف جسمانی صفائی ستھرائی نہیں بلکہ کپڑوں کا بھی ان کے صاف ستھرا ہونا بہتر سے بہتر کپڑے پہننا اور خصوصاً نماز کے حوالے سے لوگوں کو ملنے ملانے کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آنے جانے کے حوالے سے ان چیزوں کا اہتمام کرنا اس میں آپ سرسم کے جو سنت ہے بیان ہو رہی ہے کہ آپ اگر کوئی وفد آتے کوئی لوگ آتے ان کو ملنے کے لیے آپ بہتر سے بہتر کپڑے پہنتے ہیں اور جو صحابہ ان کو ملنے والے ہوتے ان کو بھی اسی کی تعلیم دیتے کیونکہ طبی طور پر یہ ایک بہت بڑا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے کسی کو دیکھ دوسرے کو دیکھنے میں کہ کسی کو دیکھیں صفائی ستھرائی کے ساتھ اچھے کپڑے ہیں ایک خوبصورتی کا مندر پیش کر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی دل چاہے گا بات کرنے کو بھی یعنی کہ آدمی کو اس کا دل چاہے گا اور ایک انست محسوس ہوگی لیکن الجھے بال ہیں گندی مندی شکل ہیں ایسے بیکار بدبودار کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آدمی اس کے پاس اس کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا تو گیا بلکہ اس کو دیکھنا بھی شاید گوارہ نہ کرے اور یہ ہے بعض جاہلوں کا صوفیوں کا انداز کہ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گندگی میں رہنا غلاصتوں میں رہنا جسم کو گندہ رکھنا ایسے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا یہ اللہ کا اس سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے یہ شیطان کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کرے سمجھے نا اور منہ ملی ہوتی ہے اور کپڑے اس طرح کے گندے پہنے ہوتے ہیں کہ جو مہینوں سے دھلے نہ ہوں اور اس انداز سے کہ آدمی دیکھ کر اس سے نفرت کھائیں اس کے قریب بھی جانا غورا نہ کریں تو یہ شیطان کا منہ اس کا طریقہ ہے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے شیطان کا اللہ کا قرب ایسے حاصل نہیں ہوتا اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے جو آپ سرسم کا طریقہ ہے اور اسی ذمن میں لوگوں کے ساتھ ساتھ ملنے ملانے کے حوالے سے ہی یعنی صاحب یعنی ساپ کا زمانوں سے لے کر علماء کا خاص طور پر یہ انداز رہا ہے جو دین کے دائیں ہیں علماء ہیں کہ خصوصاً لوگوں کے ساتھ سامنے آنے کے حوالے سے ان سے ملنے ملانے کے حوالے سے ایک اچھا منظر لباس کے اہتمام یعنی ہم سعودیہ میں ہوتے ہوئے شخص بتاتے تھے کہ اگر کوئی آدمی بغیر اس رومال کے گھر سے باہر نکلتا تھا اہل علم میں سے ہوتا کوئی اس طرح کے لوگوں میں سے ہوتا تو اس کو اس طرح سے دیکھ کر سمجھا جاتا کہ آدمی بے کار آدمی ہے یعنی اس کا, اس کا میار معیار گر جاتا کہ یہ اہل علم میں سے ہونے کے باوجود اس کا اہتمام نہیں کوئی لباس کا تو اور اسی لیے بعض اوقات جو ہے کسی کی سزا کے طور پر کہتے ہیں کہ اس کے سر سے اس کو سزا دی جاتی کہ تم نے ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے سر پر لینا سزا کے طور پر تاکہ وہ لوگوں کے اندر اس کی توہین ہو تو ایک ذلت اور احانت کا انداز سمجھا جاتا تھا کہ سر پر روال نہ ہونا اس طرح کی چیز نہ ہونا یعنی لیکن ہم نہیں کہیں گے ہر ماحول میں ہر ماحول کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہاں پر اچھا لباس کیا ہے اللہ تعالیٰ ماتح بنِ اعدم و خدو زینت اکمل مسجد اے بنی آدم ہر نماز کے وقت زیب و زینت لو تو اس میں سب سے پہلے زین و زیب و زینت علماء الماع کے وہ صطر ہے جو اللہ تعالیٰ ڈاکنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ زیب و زینت ہر ماحول معاشرے کے لحاظ سے ہے کہ جس ماحول معاشرے میں ایک لباس بہتر بہتر سمجھا جاتا ہو اچھا سمجھا جاتا ہو اس میں سر پہ کوئی پگڑی لگانا ہو کوئی ٹوپی پہننا ہو کوئی اس طرح کا قرما لگانا ہو کوئی بھی کی چیز ہو وہ اس کلچر میں شامل ہو تو یہ وہ زیب و زینت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور یہاں پر بھی ہمیں نماز کے حوالے سے بھی ہم نے پہلے بھی تنبیہ کر رکھی ہے لیکن یہاں پر پھر بیان بی بی بی بی بی کریں گے کہ نماز میں سر کے اوپر کپڑا ہونا سر کو ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں ہے یا سنت ہے یا نہیں ہے کیا خیال ہے ہم اس کے حوالے سے کہیں گے اس کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا تعلق ہے اس ماحول معاشرے کے ساتھ اگر ماحول ماحول معاشرے میں سر کو ڈھانپنا ٹوپی سے ہو رومان سے ہو کسی بھی چیز سے ہو ایک اس معاشرے کا کلچر سمجھا جاتا ہے اور بہتر اس کو قرار دیا جاتا ہے تو نماز کے اندر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے لیکن اگر اس ماحول معاشرے میں عام حالات میں لوگوں کو ملتے ملاتے ہوئے سر کو ڈھانپنے کا اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور اس کو کوئی باقاعدہ زیب و میں شمار نہیں کیا جاتا تو پھر نماز کے لیے بھی الگ سے سر کو ڈھانپنے کا اہتمام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے کس لیے کیونکہ اللہ نے زینت کا ذکر کیا ہے تو اس ماحول معاشرے کے حوالے سے زینت کیا ہے اس کو دیکھنا ہے اگر سر کو ڈھانپنے میں زینت سمجھی جاتی ہے تو نماز میں ڈھانپنا چاہیے سر کو ڈھانپنے میں زینت نہیں سمجھی آتی پھر ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا اسلام نے تعلق رکھا ہے لوگوں کے عرف کے ساتھ عرف کیا ہے لوگوں کا اس چیز پر ہاں اگر عرف غلط ہے کوئی کافلوں کا کلچر ہے وہ چیز ہاں اس کو اسے منع کیا ہے۔ لیکن ایسا عرف جو کہ شرعی طور پر حرام جا نہیں ہے جائز ہے تو اس عرف کو اس کا اعتبار کیا بلکہ عرف جو ہے شرع دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے سمجھے نا تو خیر قید میں کہنے کہ مقصد, مقصد ہے کہ حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی ہمیں یعنی کہ... یعنی کہ کس طرح کا لباس پہننا ہے کہ جو اس ماحول معاشرے کا بہتر سے بہتر لباس ہو اور اگر اللہ نے زینت کا حکم دیا نماز میں تو ہمارے یہاں میں جو مخجور کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں کہ جو کالی سیاہ میلی ہوتی ہیں آدمی اس کو ہاتھ لگانا بھی شاید اور بعض آج کل پلاسٹک کی آ چکی ہیں اور گندی اور میلی کیا وہ زینت کا حصہ ہے اچھی وہ قریب چہالتے ہیں آدمی وہ ٹوپی پہن کر مسجد سے باہر ہی نکل سکتا اگر ٹوپی پہن کر مسجد میں مسجد باہر بازار میں آئے تو لوگ مزاق اڑائے کہ تم کیا ہوگی کیا پہنا ہو تم لیکن رب کائنات کے سامنے وہ ٹوپی پہن کر کھڑا ہو رہا ہے کیا عجیب مزاق بنائے ہوئے ہیں اور جہالتے ہیں سر تو خیر کہنے کا مقصد اس میں یعنی کہ ان چیزوں میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں تو اس لیے یہاں پر بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے ملنے ملانے کے حوالے سے ایک اس کا اچھا معیار ہو اچھا انداز ہو کہ جو دیکھنے والے کو اور آخر میں انہوں نے شروع کیا تھا یہ بات کرنا کہ برہمان براہ انہوں نے ایسی چادریں جو جوڑے پہنتے تھے جن کی قیمت پانچ سو یا چار سو درم ہوتی تھی اس میں ایک مزید چیز آتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لینے کے لیے ایک بڑی رقم خرچ کرنا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس میں ہم کہیں گے کہ اگر آدمی اس طرح کیا ہے کہ جس کی بڑی حیثیت ہے جس طرح کہ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کے سردار ہیں جہانوں کے امام ہیں اور اپنے ماحول معاشرے کے لحاظ سے بھی آپ کی حیثیت ایک حکمران کی ہے صرف رسول نہیں بلکہ ایک حکمران کی حیثیت ہے تو آپ صدر سلم اپنی ایسی حیثیت کے مطابق پھر بعقات قیمتی کپڑے بھی لیتے تھے آپ نے ایک جبہ خریدا بہت قیمتی ہزار درم تک اس کی قیمت تھی اس لیے آپ مانتے کہ تاکہ عید کے لیے اور لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے عام حالات میں آپ وہ دو چدریں جس طرح احرام پہنی جاتی ہیں عام طور پہ کا آپ کا لباس ہوتا ہے ہوتی ہے بعض اوقات لیکن لوگوں کو ملنے ملانے کے حوالے سے آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے دیں عید جمعہ کا موقع ہوتا تو آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہاں پر بھی عبدالرحمٰن میں اور ابن عباس کا لکھا ہوا ہے کہ رات دن میں ایک کپڑا خریدا اسے پہنا اپنے عباس نے بھی تو مہنگی کوئی چیز خریدنا کپڑوں میں سے اس طرح کی چیز خرید کرنا تو اس میں بھی ہم کہیں گے کہ اگر تو آدمی اس ایس ایسی حیثیت میں ہے کہ جو لوگوں کے اندر بڑا سمجھا جاتا ہے تو اس کو وہ اگر اس اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرتا ہے اور کوئی کو مہنگی چیز خریدتا ہے تو کوئی اس کے لحاظ سے وہ فول و خرچی نہیں ہے اسی طرح جیسے آدمی کو لانے مالی وسعت دے رکھی ہے مالی کشادگی ہے مالدار ہے وہ اس طرح کی چیز مہنگی خریدتا ہے اگر پہننے کے لیے استعمال کے لیے تو اس کے لیے کوئی فضول خرچی نہیں ہے لیکن وہ بھی یعنی کہ وہ زیادہ مطلب جتنی ضرورت ہے وہ حد تک رکھے لیکن ایک غریب آدمی ہے ہم نے زمانے میں آفر زیر آپ جانتے ہیں کہ بڑے تاجروں میں سے تھے مالدار لوگوں میں سے تھے تو ایک غریب آدمی کہ جس کے گھر کا کھانا مہیا نہیں ہوتا اب وہ ہزار درم کا کپڑا اس زمانے میں خاص طور پر تو کوئی شک نہیں کہ ایسی چیزیں اس کے یعنی کہ اس کے میار کے مطابق نہیں جب تک زیب و زینت افراد کی حد تک نہ پہنچ جائے اس کا شمار اچھی زینت میں ہوگا جیسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مباح قرار دیا اور اسے اختیار کرنے پر اکسایا ہے اللہ تعالی کا فرمان یا بنی ادم خود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 زیب و زینت لو بنی آدم ہر نماز کے لیے اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ پڑھو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا جس کا ہم اداس کر دی ہے اس کے بعد آت میں قل من ہر نماز اللہ التی اخدلۂ ابادی وقت یہ بات میں کہ کون ہے کہ جس نے اس زیب و زینت کو اور حلال پاقیدہ چیزوں کو حرام کیا ہے کہ جو اللہ پہ بندوں کے لیے پیدا کی ہیں تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ یعنی یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں سوال استنکاری کہ کسی کا انکار کرتے ہوئے کسی چیز کا رد کرتے ہوئے کیونکہ کا زمانوں سے لے کر بعض لوگ جو ہیں اپنے اوپر خود ہی چیزوں کو حرام کر لیتے اللہ کی حلال شدہ نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے یا تو کسی ظہد ورا کے انداز سے یا پھر کسی گمراہ کو عقیدے کی بنیاد پر گمراہ کن عقیدوں کی بنیاد پر جس طرح ہم جاہلیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ بعض اونٹ بعض جانور اس پر سواری کرنا اس کا دودھ نکالنا اس کے اسے سے استعمال کرنا حرام سمجھتے کیوں کس لیے کہ وہ کسی مخصوص عمر کو پہنچ چکا ہوتا تھا یا کسی درگاہ بک کے لیے اس کو وقف کیا ہوتا تھا نظر مانی ہوتی تھی کو اس طرح کے کام ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حالات نعمتوں تو اپنے اوپر حرام کر لیتے اس جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کیا من ہرزینطلّہ التی اخرجۂ بادی ہوتا یہ بات میں نرز کہہ دیجیے کہ کون ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی زیب و زینت کو جو بندوں کے لیے اسے پیدا کی ہے اور پاکیدہ پیدا پاکیدہ روزیاں جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے کون ہے ان کو حرام کرنے والا جب اللہ نے حلال کی ہے الہی الدین آمنو فل حیات دنیا کہہ دیجیے کہ, کہ نعمتوں کا استعمال کرنے کی اجازت کس کو ہے لدین آمنو ایمان والوں کو دنیا میں ایمان والوں کو اجازت ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں کافروں کو اجازت نہیں ہے کیا خیال ہے نہیں نہیں تو مسلمانوں کے حساب نہیں ہے نہیں کافر کو اجازت نہیں ہے کافر کو فاصل فاجر کو اللہ کے دشمن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نعمت استعمال کرے ہاں کر رہا ہے مجرمانہ طور پر کر رہا ہے زیادتی کرتا ہوا کر رہا ہے اور اس لیے قیامت کے دن اللہ کی ہر نعمت استعمال کرنے کا اس کو الگ سے عذاب ہوگا لیکن کسی کو حق ہے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا تو ایمان والوں کو ہے جیسے کہ اس آدمی کی طرح کہ جو آپ کا متیف اور ہے آپ کے کام کر رہا ہے آپ کے حکم پر چل رہا ہے فرض کرو غلام ہے آپ کا آپ کے پوری خدمت کر رہا ہے آپ کی اطاعت کر رہا ہے یا کوئی نوکر ہے آپ کا اس کو حق ہے آپ کی سیلری لینے کا آپ کے گھر سے کھانے کا اور آپ جو اس کے اوپر نعمتیں لٹا رہے ہیں اس کو نیم کے استعمال کرنے کا اور دوسرا نوکر ہے بغاوت کیے ہوئے ہے کام کرنا نہیں چاہتا بلکہ الٹے کام کر رہا ہے مخالف چل رہا ہے آپ کے تو پھر مہینے کے آخر میں سیلری بھی لینے آ گیا اور اس کو سیلری اس کو جوتے پڑتے ہیں پھر سمجھے نا اس لیے کافر کو حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان آزمائش کے طور پر سبھی کو اس دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے مومن کو کافر کو بھی کھانے پینے کی تو کافر کا جو بھی نعمت استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی کسی طرح کی نعمت کیوں نہ ہو وہ نہ حق استعمال کر رہا ہے ناجائز استعمال ہے تو اس لیے قیامت کے دن اس کو ہر نعمت پر الگ سے اداب ہوگا تو اسی مائک مومنوں کا حق ہے دنیا کہہ دیجیے کہ, کہ نعمتوں کے استعمال کرنے کا حق ایمان والوں کو ہے دنیا کی زندگی میں خال صی ملقیامہ ہاں قیامت کے دن خالص ان ایمان والوں ہی کے لیے ہوگی جو کافروں کی دنیا میں چھوٹ ملی ہوئی ہے وہ قیامت کے درد نہیں ہوگی قیامت کی صرف دنیا کی چھوٹ ملی ہوئی قیامت کے دن بلکہ صرف ایمانواروں ہی کو نعمتیں ملیں گی تو اس آیت میں کیا ملا اس بات کا حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال نعمتیں اور خصوصاً یہاں پر دنیا کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں اصل قاعدہ کیا ہے اس کا اصل یہ ہے کہ اللہ کے دنیا کی نعمتوں کے اصل یہ ہے کہ وہ حلال اور جائز ہیں اگر کوئی دنیا کی کسی نعمت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کو کیا کہیں گے دلیل اس کی دلیل دو آپ کو یہ لائٹیں لگی ہیں ایسی چل رہا ہے مائک سے آپ آواز سن رہے ہیں سمجھے نا اور یہ ساری مختلف طرح کی چیزیں آپ کے آس پاس جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کے زمانے میں نہیں تھیں کوئی کہے بھی یہ آپ چیزیں کیسے استعمال کر رہے ہو اور وہ بھی مسجد میں وہ درس دیتے ہوئے دین کا کیا خیال ہے یہ تو بدھات ہوگی پھر کیا خیال بتتے ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت تو ملاد بھی اللہ کی نعمت ہے تو ایک کٹتے ہیں وہاں پر ہلویک ملتے ہیں اللہ کی نعمت ہی کیا آپ کا لائٹوں کا استعمال کرنا اے سی کا چلانا یہ ساری چیزیں کوئی آپ دین کے نام سے نہیں کر رہے آپ کے یہ چیزیں کرنے کا مقصد کوئی نیکی ثواب نہیں ہے بلکہ اللہ نے نعمت دی ہے جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سمجھے نا لیکن کوئی آپ اگر نیکی ثواب کی نیت سے کر رہے ہو دین سمجھ کر کر رہے ہو تو پھر ہے پھر ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور میں پہلے بھی کئی بات کئی بار وعدے کر چکا ہوں لیکن چونکہ کئی بھائی شاید پہلے انہوں نے نہ سنی ہو اس لیے وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے دین کی دین کے احکامات دین کی چیزیں کہ جن کو ہم نیکی عبادت ثواب اس نیت سے کرتے ہیں عبادت سمجھ کر کرتے ہیں نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اس سے ثواب کا اس میں ملنے کا اور اللہ کا قرب حاصل ہونے کا اس میں یعنی کہ تصور ہوتا ہے تو یہ دین ہے دین کا فارمولہ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو معلم اعظم بہ اللہ جب تک اللہ اجازت نہ دے مغرب کے تین سے بڑھ کر چار رکھتے نہیں پڑھ سکتے کس لیے کہ چار کی اجازت نہیں ہے سمجھے نا دین میں ہم بال برابر بھی نہ کو چیز کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ اس کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں بلکہ جس طرح حکم آیا ہے جتنا حکم آیا ہے جس طریقے سے آیا ہے اسی طرح سے کرنا اتنا ہی کرنا ہے نہ اس میں کوئی کمی زیادتی کرنی ہے نہ اس کے علاوہ اور اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں گھڑ بنا لینی ہے لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے تو دنیا کے معاملات میں یہ آپ کے سامنے کل من ہر رما زینت اللہ, اللہ اخر جلباتی اتنا یہ بات کہہ دیجئے کون ہے کہ جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی لی ہے یعنی اس کا معنی کہ دنیا کی زیب و زینت جو بھی ہے نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کا حق ہے ان کو استعمال کر کے اور طیبات میں نہ اور اسی طرح جو پاکیزہ کھانے پینے کی جو روزی کی نعمتیں ہیں یہ بھی تو سبھی اللہ کو ہے کہ ایمان والوں کے لیے دنیا کے اندر تو دنیا کی نعمتوں کا قاعدہ کھلیا یہ ہے کہ وہ اصل یہ ہے کہ حلال ہیں اللہ یہ کہ اگر کوئی چیز اسلام نے حرام کی ہو دنیا کی چیزوں میں سے ہے لیکن اس کو حرام ہونے کا بیان کر دیا کھاؤ پیو بلا تو حد رکھ دی کھانے پینے کے یہی حیات پڑے پہلے کھانا پینا حلال ہے دنیا کی نعمتیں ہیں کھاؤ پیو اپنی ضرورت کے مطابق لیکن فضول خرچی نہ کرو ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ ہاں یہ حرام کا پیرو آ گیا. اسی چیز میں حد آ اس کی اس لیے دنیا کے تو کا فارمولہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے چشمہ کیوں لگایا ہوا ہے ہاں یہ تو اللہ کیوں نے لگایا تھا تو چشمہ لگانا کوئی نیکی عبادت کے طور پر نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے دنیا کی نعمتوں میں سے کہ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میں بتایا تھا ساتھیوں کو کچھ سال پہلے میں لندن میں تھا تو وہاں پر ایک کوئی ان کے افسوس ان کے کسی کے افسوس کرنے کا ہے تعزیت کرنے گیا فوت کی پر تو جس طرح ہمارے ہاں اس طرح کی محفلوں میں طرح طرح کی بداعت چلتی ہیں تو وہاں پر ان باتوں ان چیزوں پر بحث شروع ہوگی بتائے بتایا گیا کہ یہ غلط ہے بدعت ہے تو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیسی بدعت ہوگی اگر یہ بدت ہے کہ تم نے چشمہ لگایا ہوا یہ بھی بدت ہے تم نے گھڑی پہنی یہ بھی بدعت ہے حالانکہ ویسا صاحب نے چشمہ نہیں لگایا تھا گھڑی نہیں پہنی تھی تو یہ بھی بدت ہے تو یہ ان لوگوں کا انداز ہوتا ہے لوگوں کو الجھانے کا گمراہ کرنے کا کہ دین اور دنیا کو گڑ مڑ کر کے خلط ملت کر کے مکس کر کے جو ہے حق و باطل کو اس انداز سے تاکہ اپنا باطل چلاتے رہیں یہ ہم اگر یہ جو طرح طرح کی بدات وہاں پر جو چل رہی تھی اگر یہ بھی بتتے ہیں تو تمہارا چشمہ لگانا بھی بدت ہے میں نے میں نے کہا بھی میں نے چشمہ کوئی نیکی عبادت کے لیے لگایا ہوا ہے گھڑی اس لیے پہنی ہوئی کہ نیکی عبادت کے لیے یا کوئی دنیا کی نعمت ہے تو جب اس کو وعدے کیا بلکہ لوگوں کو وعدے ہوا نا کہتے واقعی بات تو سمجھا رہی ہے یہ دنیا میں تھے اگر یہ بات ہے تو پھر تو تم وہ گدے لاؤ ان پر سوار ہو سمجھے نا اور مٹی کے کچے مکانوں میں رہو اور یہ ساری اور لندن میں تھا جاری بات ہے کہ کہاں تم بیٹھے ہوئے ہو کس دنیا کی کس ٹیکنالوجی میں ہو اس سبھی سے نکلو چھوڑو کہنے کا مقصد یہ ہے ان گمراہ لوگوں کا انداز گمراہ ملاؤں کا انداز لوگوں کو الجھانے کا اپنے باطل کو پھیلانے کا کہ جو ان کے حق ہے اس کو باطل کے اندر اس انداز سے ملانا باطل کے اوپر حق کو اس انداز سے چڑھانا کہ لوگ تاکہ سمجھے کہ سبھی حق ہیں اس لیے فرق کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات کے اندر کہ دین میں ہمیں بال برابر بھی کو کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو لیکن دنیا کے معاملات میں اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے تو کا جائز استعمال کرنے کی صحیح مسلم میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاید خل الجنت مثقال کلبی ہی مسقال غمۃس وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر عرور تکبر ہوگا ایک شخص نے دریافت کیا آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور جوتے اچھے ہوں یعنی کیا اس کا شمار بھی کبر میں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے کبر تو یہ ہے کہ آدمی تکبر کے سبب حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے الکبر کبر نہیں ہے کبر کبر ہوتا ہے بڑا یعنی بڑا کبر ہے تکبر غرور تو اس میں نبی اکریم صلی اللہ بہت بہترین ایک ہم یعنی قاعدہ کلیہ دہ ہے تکبر کیا ہے کیا تکبر یہ ہے کہ آدمی اس کے پاس اللہ کے نیمتے ہیں یعنی کے مکان کی کپڑوں کی جوتوں کی جو بھی اس کے پاس نیمتے ہیں ان کا اظہار کرنا کیا یہ ایک تکبر ہے آبادی کے یہ تکبر نہیں ہے اللہ نے کسی کو نیمتے دی ہیں ان کو نیمتوں کا استعمال کرنا چاہیے بلکہ اس کا اظہار ہونا چاہیے جس طرح کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے تو بلکہ تکبر کیا ہے تکبر یہ ہے البت الکبرو بطر الحق تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرانا غم تو اور لوگوں کو حقیر جاننا سمجھنا کہ میں لوگوں سے بڑا ہوں اونچا ہوں یہ ہے تکبر اور تکبر یہ ہے کہ حق بات کو نہ ماننا چاہے وہ آدمی بڑا جھک کے چلتا ہو بڑا عجیب کے ساری ہو اس کے اندر اور بڑا ہی متوازے بن کے لوگوں کے سامنے ملتا جلتا اس لیکن حدیث آنے پر اس کو حدیث کو نہیں مانتا ہم فلاں ہوتے ہیں یہ متکبر ہے یہ مغرور ہے سمجھے نا تو تکبر غرور کی اصل شکل جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث کو ٹھکرا دینا حق کو ٹھکرا دینا یہ ہے اصل تکبر جسے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے وہ اپنے آپ کو متوازے بنانے والے عاجی انکساری کرنے والے تکبر کا بلکہ مغرور ہوتے متکبر ہوتے ہیں جب ان کے پاس حق آتا ہے اس کو نہیں مانتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین عظام رحم اللہ نے اس چیز کو سمجھا اور اس پر عمل کیا چنانچہ امام اب حنیف رحمہ اللہ اپنی حیثت اچھی رکھتے تھے اور کپڑے اچھے پہنتے تھے بہترین خوشبو کا استعمال کرتے تھے اور لباس کی خوبصورتی کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے حیت کی درستی اور کپڑوں کی خوبصورتی ان کے نزدیک اس قدر پسندیدہ اور محبوب تھی کہ وہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے اور حیثیت کی اس اصلاح پر بہت زیادہ ابھارا کرتے تھے ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ بو سیدھا کپڑے پہنے ہوئے ہے اس کو تنہائی میں بلا کر ایک ہزار دھرم پیش کیے کہ اس سے وہ اپنی حیت درست کر لے اس شخص نے کہا میں تو مالدار ہوں میرے پاس ہر قسم کی آسائش کا سامان ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے ملامت کرتے ہوئے فرمایا کیا تم تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبده ان یرا اثر نعمتہ پر اثرو ہاں جی ان یرا اثر نعمتہ علی عبده اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر ظاہر ہو تمہیں اپنا حال بدلنا چاہیے تاکہ تمہارا دوست تمہارے اس حال کو دیکھ کر دھوکا نہ کھائے یہ چیز بہت اہم ہے پابوقات آدمی اس طرح کی حالت میں رہتا ہے کہتا کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ہی غریب فقیر ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں کی حقیقت میں ناشکری کا انداز ہے آپ سسم چاہت نہ بلکہ یہاں تو امام عریفہ کے بارے میں کہا گیا بلکہ یہ آپ سسم کے حوالے سے آپ یہ روایت آتی ہے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ بننے سے چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو اور کاش کے اس حدیث کا ذکر کرتے اس میں یہ آتا ہے کہ آپ سر سمے ایک آدمی آپ کے پاس آیا پھٹے ہوئے کپڑے بڑی اس کی پسماندہ اس کی حالت تو آپ میں تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے اس نے بتایا کہ میرے پاس اتنے اتنے اونٹ ہیں اب اونٹ اور بھوک کا قیمتی اتنی مال ہوتا تھا آپ میں کہ اگر تیرے پاس اتنا مال ہے تو تیرا یہ حال ایسا کیوں ہے اس وقت آپ نے افواہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر کسی بندے پر نعمت کرتا ہے تو اس نعمت کو اس پر اثر بھی دیکھے اور علماء نے اماں بنعمتی ربی کا اس کی تفصیر بھی اسی سے کی ہے کہ اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کرو بیان کرنے کے معنیٰ یہ نہیں کہ تکبر غرور کرو اس کی نمود و نمائش کرو بلکہ بیان کرنے کا معنی کہ اللہ اپنی زبان سے بھی اگر اللہ اگر اللہ نعمتیں دی ہیں تو اس کے اظہار ہو کہ اللہ کا بڑا نعمت ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اور عملی طور پر بھی ان کا پتہ چلے کہ واقعی اللہ کی کیوں نعمت اس کے پاس ہے اس لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس انداز سے چھپانا چھپانے سے ہم مل کو غربت فقر و کا اظہار کرنا حقیقت کیا ہے یہ یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے لیکن اگر آدمی فرض کرو کہ فقر و فاقے کا اظہار نہیں لیکن ایک ضرورت, ضرورت کی حد تک اپنی ان چیزوں کو کر رہا ہے یعنی مکان ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور نہ کو بہت عمدہ مکان ہے اور نہ بالکل ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ ہو کہ پتہ بڑا غریب آدمی ہے گاڑی ہے فرض کرو یا کپڑے ہیں جو بھی ہے ان کی کیفیت یہ ہو کہ جس سے انسان کے فقر و فاقے کا اظہار نہ ہو اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ کو اس کے مالدار ہونے کا اظہار ہو ایک توسط متوسط درجے کا جو اعتدال ہے ہاں اس حد تک یہ وہ چیز ہے جو کرنے والی ہے یعنی یہ نہیں کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ظاہر کرنے کا معنی کہ آدمی ہر وقت جو اس کے پاس نعمتیں ہیں ان کو بڑی اس کی نمود و نمائش کرتا پھرے اپنے مال کا بڑا اظہار کرتا پھرے ہاں یہ تکبر میں آتا ہے یہ غرور ہے یہ قارون کا منحج ہے لیکن یعنی ان چیزوں کے نعمتوں کے اظہار کا اس کی حد یہ ہے کہ جس میں غربت کا اظہار نہ ہو دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ بڑا کو غریب آدمی ہے بڑا کو فقیر ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نعمتوں کو اس انداز سے ان کی نمود و نمائش ہو اور ان کو اس انداز سے کھل کر بیان کرنا ہو کہ جس میں لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بڑا بڑا مالدار ہے اور نعمتوں کو اس کی نمود و نمائش کر رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اعتار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک متوازن طریقے سے اس کا اظہار ہو نہ تو غربت کا اندازہ ہو اور نہ ہی جو ہے اس کا بہت بڑا یعنی کہ اس نمائش کا اندازہ ہو یہ چیز بد یہی ہے کہ دائیا بدی بدیحی ہے یہ ب... بدی. بدی ہی ہے کیا معنی مانے بدیحی کا اسی طرح ہاں ارے شروعاتی بدی من منٹ یہ ہاں یاد لفظ ہے ویسے تو ہاں معروف <محب> معروف چیز یہ چیز بدی ہی ہے کہ دائانۂ کرام کو چاہیے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی حیثیت اچھی ہو ان میں ظاہری جمال حسن اور خوبصورتی ہو اور ان میں دوسروں کے لیے جاذبیت اور کشش ہو تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے اور ان میں اپنی دعوت پہنچانے پر قادر ہو سکیں دلوں میں گھر کرنے کیا اور خواہ وہ لوگوں کے سامنے نہ بھی ظاہر ہوں تب بھی دوسروں کے مقابلے میں کرام سے مطالبہ ہے کہ وہ ان امور کو انجام دیں دایان کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی احیتوں کو درست رکھنے اور اپنے بدن کپڑے ناخن اور بال صاف ستھرے رکھنے کی طرف توجہ دیں خواہ و تنہائی میں کیوں نہ رہیں اور اسی طرح اور اس طرح فطرت سلیمہ کی آواز پر لبہ کہیں جس کے لوازم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں خبر دی ہے خمس من الفطرہ الخطان و حلق العین ونطف البت و تقلیم وقص الشارب پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں ختنہ کرنا ناف بال صاف کرنا بغل کے بال اکھاڑنا ناخن تراشنا اور مونچھ کترانا کترنا کیا معنی فطرت کے فطرت کے معنی کیا ہیں اسلام اسلام کہ جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے جس فطرت پر اور جس یعنی کہ حقیقت پر انسان کو پیدا کیا ہے وہ یہ ہیں یعنی یہ وہ چیز ہیں کہ جو اگر اسلام یا کوئی دین شریعت اس کا حکم نہ بھی دے تب بھی یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندوں سے فطری طور پر کہ وہ ان چیزوں پر چلیں ان چیزوں کے کا اہتمام کریں نہ کرنا زیرنا بال صاف کرنا بغل کے بال اکھاڑنا ضروری ہیں اکھاڑنا ہی حدیث میں, میں اکھاڑنے کا ذکر ہے لیکن اگر نہ اکھاڑ سکیں تو ویسے ہی ان کو یعنی کہ کسی بھی چیز سے ان کو یعنی کہ اتارنا کافی ہے لیکن کی حکمت یہ ہے کہ اکھاڑنے سے کیا ہوتا ہے دیر سے بھی آتے ہیں دیر سے آتے ہیں اور سمیل نہیں آتی عام جو بغلوں کی بدبو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی دیر سے بھی آتے ہیں بغلوں کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آہستہ ایستا وہ کم ہوتے جاتے ہیں بالوں کو اکھاڑا جائے تو وہ ایسا ایسا پھر ختم ہو جاتے ہیں جی ہاں اور تناخن تراشنا اور مونچھ کتروانا یا مونڈنا جی حدیث میں کہیں پر مونڈنے کا ذکر نہیں ہے مونچوں کو کتروانے کا حکم ہے مونچوں کو کتروانے کا حکم ہے کتروانے کا مانا ان کو کینچی وغیرہ سے کاٹنا چھوٹا کرنا احفو ہاں اتنا چھوٹا کرنا کہ بہت زیادہ چھوٹی ہو جائے لیکن موڑنا موڑ موڑی نہ ہو کیونکہ بعض ہے جس میں احف شوارف کا لفظ آتا ہے افو کے معنی اس کو بہت زیادہ چھوٹا کرنا لیکن موڑنے کا حکم نہیں ہے اور اس لیے بعض و کے نزیر موڑنا مکرو ہے امام بار کیا فنماتے ہیں ہاں کہتے ہیں کہ جو من مو سے موڑتا ہے اس کی پٹائی ہونی چاہیے ہاں جی ہاں وہی مشین وغیرہ سے کوئی بھی ایسی چیز یعنی چھوٹی سی جوڑی ہے کہ اس طرح سے بلیڈ سے موڑی نہ جائے تو چھوٹی ہو yeah. انسانی فطرت کی خوبصورتی کا لحاظ اس دین نے محبوب قرار دیا ہے اور ہر بلند طبیعت اور ذوق سلیم رکھنے والے شخص کو اس پر اکسایا ہے کیا بنی ذوق سلیم یعنی اچھی طبیعت صحیح سالم صحیح ذوق ذوق کیا ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ ذوق یعنی آپ کا آپ کی جو پسند ہے آپ کی پسندیدگی ہاں آپ کی پسندیدگی اچھا ذوق اچھی پسندیدگی اچھی آپ کی خواہش اچھی آپ کی جو عادات ہے لیکن سچے اور برحق مسلمان کو چاہیے کہ ظاہری خوبصورتی کے اہتمام میں اور زینت و خوبصورتی اختیار کرنے میں اس حد تک غلو اور افراد میں نا مبتلا ہو جائے کہ اس سے اس توازن میں خلل آ جائے اسلام نے اپنے تمام قوانین میں رکھا ہے باشا اور مسلمان کو چاہیے کہ ہر چیز میں اعتدال کو پیشی نظر رکھے اور کسی پہلو میں افراد یا تفریح نہ کرے ہاں جی افراد و تفریح کے کہ نہ تو ان چیزوں کے اندر لاپرواہی ہو گندی مندی حالت ہو بالکل پرا گندہ اور نہ ہی ہر وقت انہیں چیزوں کے پاس پڑا رہے ان چیزوں پر اہتمام رہے اور بھیجا اس پر خرچ کرنے ٹائم ضائع کرنے اس طرح کی چیزیں بھی بھی غلط ہیں yeah. اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام جس نے زینت اختیار کرنے ظاہری خوبصورتی کا اہتمام کرنے اور ہر عبادت کے موقع پر زینت سے آراستہ ہونے پر اکسایا ہے اسی نے زینت میں اس حد تک افراد اور مبالغہ سے ڈرایا ہے کہ انسان اس زندگی میں اس کا غلام ہو جائے اس کو اہم مشکلہ بنا لے اور ہمیشہ اسی کی فکر میں رہے مندرجہ ذیل حدیث میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے تائشہ عبدالدینار ودرہم و الققی فت و الخمیثہ انق یا لم, لَم, لَم, لَم, لَم ورم درہم اور قطیفہ و خمیسہ کا بندہ ہلاک ہو اگر اس کو یہ چیزیں دے دی, دی جائیں تو راضی ہو جاتا ہے ورنہ ناراض ہو جاتا ہے اور بے شک قطیفہ خمیسہ کیا ہے قطیفہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں روی ہو قطیفہ ایسا کپڑا جس میں روئی ہو یعنی کہ موٹا اور خمیسہ آنی، خطیفہ ایسا کپڑا جس میں روئیں ہوں روئیں کا اس کی سائڈوں پہ جو نکلے ہوتے ہیں ہاں ہاں ڈیکوریشن بھی ہی ہوتی ہیں جی اور خمیصہ ریشم یا اون کی بنی ہوئی کوئی چادر ہو اس کو خمیصہ کہتے ہیں ریشم یا اون کی بنی ہوئی چادر کو خمیصہ کہتے ہیں اور قطیفہ جو ہے یعنی کہ بال ہوتا ہے نا رومال ہے اس کے سائڈ پہ وہ لگے ہوتے ہیں ہاں خرگوش خرگوش خرگوش کے نام ہے سمجھا گیا آپ کو نہیں خرگوش کے بال جیسا تو آپ مانتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہے وہ بدبخت ہو کہ جو دینار کا بندہ ہے درم کا بندہ ہے کیا مطلب دینار درم کا بندہ اس کی بس کہ اس کا وہ پیسہ ہی بس چاہیے اس کو پیسے کی عبادت ہے پیسے کی پوجا کر رہا ہے پیسے کا پجاری ہے ملتا ہے تو خوش ہو گیا نہیں ملا تو ناراض ہو گیا اسی طرح یعنی کہ قطیفہ اور خمیصہ کپڑوں کی آپ نے مثالیں دی ہیں اس طرح کے کپڑوں کا بندہ ہے اس کا صرف تعلق ہی اس کی صرف خوشی ردامندی اس کی انہیں چیزوں کے ساتھ اس کی خوشی ناراضگی ہے مل گیا تو خوش ہو گیا نہ ملا تو ناراض ہو گیا یہ کوئی یعنی کہ مسلمان نہیں بلکہ یہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اب دینار اور درم کا بندہ ہے اور بے شک داہیان کرام اس لغزش کے مقام مقام سے محفوظ ہیں کیونکہ انہوں نے اس دین عظیم کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے اور اعتدال اور میانہ روی کا وہ نظریہ اپنا رکھا ہے جسے اس دین کے قوانین نے پیش کیا ہے تو یہ تھا ہمارا جسم سے تعلق ایک مسلمان کا جسمانی اپنے جسم یا بدن سے تعلق میں اپنے جسمانی اس کی دیکھ بھال جس میں ساری چیز آتی اور دوسری چیز ہے عقل جسم کے ساتھ ساتھ عقل ہے عقل کے حوالے سے کس چیز ضرورت ہے ہاں جی شیخ عقل سے پہلے ایک چھوٹا اعلان کر جی ان شاء مغرب کی نماز کے بعد ساتھی نہ جائیں دان اسلام کا جو ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ دعوت کے حوالے سے جو ہے وہ جاتے ہیں کہ لوگ تیار ہوں تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ شاء اللہ موضوع ہے عقل علم کو مسلمان فقیلت اور شرف سمجھتا ہے مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علم کے ذریعے سے عقل کو پروان چڑھانا اور اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں معلوم کرنے کے لیے استعمال کرنا فرض ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریۃ کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے عقل کو پروان چڑھانا کیا مطلب نشو و عقل کو بڑھانا تربیت پروان چڑھانے کے اس کو بڑھانا اس کی تربیت کرنا اس کی بدید اس میں اضافہ کرنا عقل میں اضافہ ہوتا ہے ہاں جی جس جسم میں اضافہ ہوتا ہے ایسی عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب ہی ہم جانتے ہیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی معلومات اس کی حد تک ہوتی ہیں معمولی قسم کی ہے سادہ قسم کی بڑا ہوتا جاتا ہے معلومات ملتی جاتی ہیں عقل بڑھتی جاتی ہے تو جس سے جسم کو اس کی تربیت ہوتی اس کی نشورماہ ہوتی ہے بڑھتا ہے ایسے ہی عقل بھی بڑھتی ہے لیکن دونوں کی غذا الگ الگ ہے ہاں جسم کی غذا ہے ہم جو اس کے کھانے پینے کا عقل کی غذا کیا ہے وہ علم ہے سمجھا عقل کی غذا علم ہے اور اصل انسان کی دوسری مخلوقات سے جو امتیادی حیثیت ہے وہ کس سے ہے وہ عقل سے ہے ورنہ جسم تو جانور کا بھی ہے بلکہ انسان سے کہیں بڑا جسم ہوتا ہے ہاتھی جیسا طاقت بھی اس کے انسان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کھانے پینے کے لحاظ سے بھی اس کے پاس کھانے پینے کو ممکن زیادہ نعمتے ہوں زیادہ کھانے پینے کا اس کے پاس موقع ہو زیادہ لذت حاصل ہوتی ہو انسان سے بڑھ کر اس کو لیکن جو جانور سے عام مخلوقات سے جو انسان کو برتری دینے والی چیز ہے وہ علم ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السّلام کے برتری ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا تھا بَََََََََََََََ آدمِسم اللہ فستوں پر برتریظ ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو نہ تو بڑا جسم دیا تھا نہ تو بڑا خوبصورت بنایا تھا کہ فشتوں سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہو نہ ہی کو اور کسی لحاظ سے آدم علیہ السلام کو فشتوں پر برتری دی تو سے دی علم سے علم کے ذریعے سے فستوں پر ظاہر کیا کہ یہ اثر جو برتری کا مقام ہے اس لیے عقل کی تربیت جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے جسے جس پتہ چلتا ہے کہ علم کا کیا مقام اس لیے اس پر یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ علم و معرفت کے ذریعے سے عقل کی پرورش اور نگرانی کرتا رہے اور جب تک سانس آتی جاتی رہے اور رگوں میں خون گردش کرتا رہے اس سے بعض نہ آئے یعنی اسے چھوڑے نہیں علم کو یعنی علم جو ہے وہ کسی خاص مرحلے پر ختم نہیں ہو جاتا العلم من کیا معنی مہد کے معنی ماں کی گود ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے علم کا سلسلہ اور قبر کے لحد تک چلتا ہے تو اس لیے علم کے لیے کوئی خاص مرحلہ نہیں کوئی سٹیج نہیں کہ اس میں علم حاصل ہوتا اس کے بعد حاصل نہیں ہوتا جس طرح کہ ہمارے بعض لوگوں نے ان کا خاص طور پر آج جو تجارتی علم ہے آج جو تجارتی علم ہے اس کے حوالے سے یہ ان کا دین ہے تجارتی علم کیا ہے آ, تجارتی علم کے جیسے علم کے پیچھے کوئی مال کمانا جاب حاصل کرنے اور دنیا کے مفاد ڈھونڈنا یہ تجارتی علم جو آج کا علم ہے اسکولوں کا کالجوں کا یونیورسٹیوں کا یہ دنیاوی تعلیم سارا تجارتی علم ہے کہ جس کا نہ تو کسی دین سے تعلق ہے نہ کسی اخلاق سے تعلق ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اور دوسرا مقصد ہے صرف لوگوں کو مال کمانے کے ڈھنگ سکھانا ذریعہ سکھانا اور افسوس کہ صرف وہ دنیاوی علم نہیں بلکہ آج دینی علم بھی اکثر و بیشتر اس کا بھی حال یہی ہے کہ دینی علم حاصل کرنے والے بھی اس کے بھی سامنے یہ ہوتا ہے کہ چلو کو مشرق سنبھالیں گے امامت مل جائے گی کوئی تقریر کر لیں گے پیسہ کما لیں گے تو یہ پیسے کمانے کا جو علم ہے تجارتی علم تو اس علم کی بات نہیں ہو رہی علم وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کا حقیقی علم ہے کہ جس کے پیچھے مقصد اپنی اصلاح ہے اور دوسروں کی اصلاح ہے اپنی تربیت ہے اور دوسروں کی تربیت ہے تو یہ وہ علم ہے کہ جس کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہے اور ہر وقت اس کو اس کو بڑھانا چاہیے ہاں جو تجارتی علم ہے اس کا تعلق ڈگری لینے کے ساتھ ڈگری مل گئی اور ڈگری مل کر آگے جاب مل گیا اب وہ تجارتی علم وہیں پر بند ہو گیا ختم ہو گیا اور اگر کتابیں بھی ہوتی ہے آدمی وہ بیچ دیتا ہے اس کو فائدہ فائدہ گن رہا ان کتابوں کا تو جو تجارتی علم اس کا یہ حال ہوتا ہے مجھے یاد ہے ایک وہ اسٹوڈینٹ جس نے پی آئی ڈی جی کی تو اس سے پہلے میں جاتا تھا تو اس کی لائبریری اچھی خاصیت نظر آتی تھی اس میں بیٹھا ہوتا کتابیں اس کی کھلی ہوتی تو جب وہ ڈگری ملنے کے بعد اس کے پاس گیا تو لائبریری نہیں تھی تو میں نے کہا تمہاری کتابیں کہاں پر ہیں کہتا کہ کتابوں کا کام ختم ہو گیا اس نے ایک سٹور دکھایا سٹور دکھایا کہتا یہ پڑھی یہ ہاں یہ ہے تجارتی علم کہ جس علم کا تعلق ڈگریاں حاصل کرنے سے ہے اور دنیا کمانے سے ہے تو اس علم کا تعلق ڈگریوں تک ہوتا ہے اس کے بعد ختم آگے ضرورت نہیں ہوتی ہاں با اوقات ہے کہ اپنی فیلڈ میں مزید ٹیکنالوجی کو آتی ہے نئی کوئی اس طرح کی چیزیں ان کو مزید معلومات اس کی لینا پڑ جائیں ورنہ بس ڈگری مل گئی جاب مل گیا اور اپنا پیسہ کمانا شروع کر دیا اور علم کا سلسلہ ختم ہو گیا ایک اللہ کے دین کا علم جو ہے وہ ہر وقت جاری ہے وہ آدمی کتنے بھی علم کے اونچے مراتب تک کیوں نہ پہنچ جائے پھر بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت اس کو مزید حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اصل عالم ہوتا ہی یہ ہے کہ جو کتنے بھی علم کے اونچے مراتب تک کیوں نہ پہنچے اور اس کو ابھی مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہو جس قدر زیادہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اسی قدر جو ہے علم کی اور اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے اسنانی لا یشبعان ہم نے پڑھی ہوئی حدیث میں خیال کہ دو آدمی سیر نہیں ہوتے ان کی بھوک نہیں مٹتی کون ہاں جی ہاں دنیا کا حریث اور علم کا حریث دنیا کی حریث ایک وادی سونے کی بھر کے مل گئی تمنا ہوگی دوسری مل جائے دوسری مل گئی تیسری کی تمنا ہے اور جو علم کا حریث ہے جس کے واقعی علم حاصل کرنے والا ہے تو صحیح مانو جو علم حاصل کرنے والا ہے وہ جس قدر اس کو علم حاصل ہوتا ہے اور اس کے علم کی طلب بڑھتی جاتی ہے اور بلکہ اس کو احساس ہوتا جاتا ہے کہ مجھے اور بہت کچھ حاصل کرنا ہے اور علماء کی آپ سیرتیں اٹھا کر دیکھیں آپ کو یہی کچھ ملے گا جی ہاں علم حاصل کرنے پر مسلمان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی شان اور ان کا مرتبہ بلند کیا ہے انہیں اپنی خشیت اور تقوا میں خاص کیا ہے اور تمام لوگوں کے مقابلے میں عزت و شرف کو انہی میں محدود کیا ہے اشاد باری تعالی ہے انما یکش اللہ عبا دہلماء حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کی فکر روشن جن کی فکر روشن ہے اور جن کے سامنے دنیا زندگی اور مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت واضح ہو گئی ہے اور وہ اصحاب علم ہیں پھر انہیں علم نہ رکھنے والوں پر فضیلت بخشی ہے اس پوائنٹ تک کہ آدمی کو علم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جس قدر اس کو علم زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے اللہ کی معرفت بڑھتی جاتی اور جس قدر اللہ کی مارفت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے آپ اس مسجد میں آئے یا کسی بھی جگہ پر گئے کسی بستی میں گئے وہاں پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ نہیں جانتے کون ہے بستی کا وہ سردار فرض کرو آپ کو پتہ نہیں کون ہے اور آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کہ جیسے کو عام آدمی ہوتا ہے اور ممکن ہے آپ نے کو اس کے ساتھ ایسا بھی معاملہ کر دیا ہو جو اس کی جس میں اس کی توہین ہو سمجھے نا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کون ہے اچھا وہاں پر بیٹھے ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور آ کے اس کو سلام کر رہے ہیں اور اس کے سر پہ بوسے دے رہے ہیں فرض کرو اور بڑی اس کی عزت تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو عام نہیں ہے سمجھے نا کہ آدمی کو خاص ہے تب آپ کو اندازہ ہوگا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ جو کیا ہے جو کردار ادا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ وہ غلط تھا غلط کیوں تھا آپ کی لالمی کی وجہ سے آپ کو پتا نہیں تھا کہ کون ہے اور جن کو پتا تھا وہ آکے جو اس کا حقیقی مقام ہے یا جو بھی اس کی عزت کا جو ہونا چاہیے اس انداز سے اس کی عزت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی آدمی اسی وقت اللہ کے نافرمانی کرتا ہے اسی وقت شرک کرتا ہے اسی وقت اس کے دین سرو گردانی کرتا ہے جب اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی سمجھے نا جب اللہ کی پہچان ہوتی کہ اللہ کون ہے اس کی کیا قدرتیں ہیں کیا عظمتیں ہیں اس کی کیا کہاریاں ہیں کس قدر وہ غالب ہے اس کی کیا عدمتیں ہیں کیا وہ عظیم رب ہے پوری کائنات کا اتنی بڑی کائنات کے جس کی ملینوں گلیکسیز ہیں سمجھا نا اتنی بڑی کائنات کو مالک اتنی بڑی کائنات کو رب رب العالمین ایک چھوٹی بسی کے سردار کے جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ کون تھا تب آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ جو کیا غلط کیا ہے اس کی عزت یہ نہیں ہونی چاہیے جو آپ نے کی ہے تو چیز ہے کہ رب العالمین کائنات کا رب اس کا کیا مقام ہے اس کے لیے انسان کو کس انداز سے اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے اور اس کو چھوڑ کر جب بندہ اوروں کے سامنے جا کے جھکتا ہے اتنے بڑے کائنات کے رب کی کیا توہین ہوتی ہے کیا گستاخی کرتا اس رب کے ساتھ کس قدر ظلم کرتا اس رب کے ساتھ اس لیے ان نمایق اللہ اعبادہ علما بہت عظیم آیت ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں اب اس کے بندوں میں سے جو علماء ہوتے ہیں من کان اللّہ اعرف کان اللہ اتقا کیا معنی کہ جو اللہ سے جس قدر زیادہ معرفت رکھتا ہوگا اسی قدر وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا اللہ کی پکڑ کیا ہے اس کے عذاب کیا ہے اس کی قدرتیں کس انداز سے ہیں جب انسان کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے نا وہ کتنا عظیم رب ہے کتنی بڑی کائنات کا رب ہے اور میں اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے میری ایک چھوٹے سے معمولی سے اس کائنات کے ذرے کی انسان کی اس وقت انسان کو پتہ ہو چلتا ہے کہ میں کس رب کے مقابلے میں کھڑا ہوں لیکن جب اس رب کی عدمت نہیں ہوتی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے ہاں اس وقت اس کو گالیاں بھی دے دیتا ہے اس کے مقابلے میں اکڑتا بھی ہے میں نہیں مانتا سمجھے نا اس وقت اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے اللہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کرتا ہے تو یہ اسی وقت سبھی کچھ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی وما قدر اللّہ حق کا قدر ہی کہ انضام اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے اس کی قدر کیا ہے اس لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین کا علم قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی کس قدر اشد ضرورت ہے تاکہ اللہ کی پہچان ہو اللہ کی قدرت و عدمتوں کا پتہ چلے کہ وہ کون ہے اور جب انسان کو اس پت... اس کا پتا ہو اسی اللہ کے رب اللہ صاحب اپنے بارے میں کیا فرماتے انا اکشا کم اللہ تعالیٰ کہ میں تم سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں سب سے بڑھ کر کیوں کیونکہ آپ کو سب سے بڑھ... بڑھ کر اللہ کا علم ہے بندوں میں انسانوں میں سب سے بڑھ کر آپ کو اللہ کا علم ہے کہ اللہ کون ہے اس لیے یہاں پر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ کی معرفت کی کس قدر ضرورت ہے انسان کو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کون ہے کہ جس کے ساتھ میرا واسطہ ہے اور جس کے سامنے میں قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے جس کو قیامت کے دن اپنے حساب کتاب دینا ہے yeah. وہ علم ہے پھر انہیں علم نہ رکھنے والوں پر فضیلت بخشی ہے yeah. اللہ تعالیٰ کا فرمان حلطوین اللہ علمون کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں یقینا نہیں نصیحت تو صرف عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کبھی جاہل بلکہ دوسری آیت میں اللہ نے یہ بھی پھیلا کہ کبھی اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوتے کبھی گرمی اور سردی برابر نہیں ہوتی اسی طرح سے جاہل اور عالم بھی برابر نہیں ہیں۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے آپ اس وقت مسجد نبی میں تھے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنے آیا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا مرحب بطالب العلم ان طالب العلم اجن يبلغ السماء حتیٰ ابلغسما دنیا میں محبت امل یقلب علم حاصل کرنے والے کو خوش آمدید بے شک علم حاصل کرنے والے کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں پھر بعض بعض پر سوار ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دنیا والے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں ایسا وہ اس چیز یعنی علم سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں جو وہ حاصل کرتا ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کو چیز مل لی گی مل لے ہاں جی آپ کے لیے یہ آپ کی باتیں ہو رہی سمجھے نا علم حاصل کرنے والا اللہ کے دین کا علم سیکھنے والا آپ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا طالب العلم کہ خوش آمدید ہو اس طالب علم کے لیے علم حاصل کرنے والے کے لیے طالب علم کی اس کے مقام کیا ہے اس کی منزلت کیا ہے اللہ کے فرشتے ان کا گھیرا کر لیتے ہیں اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اس قدر جمع ہوتے ہیں فرشتے ایک دوسرے کے اوپر کہ آسمان تک وہ پہنچ جاتے ہیں یعنی اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اور اس حدیث کی روح سے ہمیں اس بات پر پورے یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت وہ فرشتے موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں اس مجلس کا گھیرا کیے ہوئے ہیں اور اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی فضیلتیں آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے علم کی مجلسوں کی محفلوں کی کیا فضیلتیں ہوتی ہیں لیکن ضرورت ہے ان چیزوں کو یاد رکھیں کی یاد رکھیں گے نا تو پھر اپنا کام چھوڑ کر بھی آ گے نہیں یاد ہوتی تو پھر چھوٹے موٹے کام بھی ہم کو روک لیتے آنے سے یاد رکھیں گے تو پھر یہاں پر بیٹھنا بھی آسان ہو جائے گا اتنے فیصد ہمارے یہاں گھیرا کیے ہیں ہمارے لیے عزت و تقریم کر رہے ہیں ہماری تو پھر یہاں پر بیٹھنا بھی آسان ہو جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مقامات اور یہ منظریں جو ہیں اور یہ عظیم مرتبے جو ہیں ہمارے مد نظر ہوں بارکل حافظ ہاں جی علم کی فضیلت اور اس کے حاصل کرنے پر ترغیب کے سلسلے میں بہت سی نصوص اور شواہد مروی ہیں اس طور پر سچا مسلمان یا تو عالم ہوگا یا متعلم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا یعنی عالم ہوگا یا متعلم ان دونوں میں سے تیسری حالتیں اختیار کریں یا علم سیکھ سیکھتے رہیں جب تک زندہ ہیں یا پھر سکھاتے رہیں نہ سیکھ رہے ہیں نہ سکھا رہے ہیں پھر کون ہیں ہاں جی جانور پھر مسلمان وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے سچا مسلمان یا تو عالم ہوگا یا متعلق ہوگا حقیقت یہی ہے کہ یا علم حاصل کرنے والے رہیں اور علم حاصل کرنے والے ہی صرف نہ رہیں بلکہ ساتھ ساتھ سکھانے والے بھی بنے. علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے ضرورت ہے بلکہ اس کی بہت اس سے پہلے تو لیکن سکھانے کی فضیلت زیادہ ہے کتنی ہے معلمل خیر کیا ہے ہاں جی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو خیر سکھا رہا ہے علم سکھا رہا ہے سب سے بہتر وہ ہے اس لیے علم سیکھیں تاکہ اوروں کو سکھا سکیں اور یہ مقامات حاصل کر سکیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جو آپ حدیث میں بیان کریں بھائی ہے ہاں وہ تو حدیث غیف ہے لیکن اس کے علاوہ کہ جو چاند کی فضیلت باقی اسٹاروں پر ہے وہی عالم کی فضیلت عبادت گزاروں پر ہے عبادت گزاروں پر بے دینوں پر نہیں فاسق و فاجوں پر نہیں عبادت گزار عبادت گزار بھی اپنے طور پر ایک اچھا کام کر رہا ہے نیکی کر رہا ہے وہ بھی لیکن عالم کی فضیلت اس پر وہ ہے جو چاند کی ستاروں پر ہے کیوں کہ عبادت کی عبادت گزار کی عبادت کا تعلق صرف اس کی ذات کو ہے صرف اس کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے اوروں کو فائدہ نہیں ہے اس مشق کے کونے میں کوئی سارا دن کھڑا نہ پڑتا رہے آپ کی صحت پر کوئی اثر ہوگا اس کا کیا خیال ہے باہر کے ماحول معاشرے پر کوئی اثر ہوگا اس کا کوئی اثر نہیں ہے لیکن ایک عالم جب علم حاصل کرتا ہے اور وہ علم پھر آگے لوگوں کو پہنچاتا ہے مخلوقات کو سکھاتا ہے ہاں وہ ہے کہ جو پوری امت کی اصلاح کے کام کر رہا ہے پوری امت کی خیر کا کام کر رہا ہے مسلمان علم کا حصول موت تک جاری رکھتا ہے حقیقی تحصیل حقیقی تحصیل علم تحصیل علم یہ نہیں کہ تم ایک اعلی ڈگری حاصل کر لو جس سے کشادہ آمدنی کا ذریعہ حاصل ہو جائے اور خوشحال اور آسودہ زندگی گزار سکو پھر مطالعہ اور علم و معرفت کے خزانوں سے استفادے سے پہلو تہی اور کنارہ کشی اختیار کر لو بلکہ حقیقی تحصیل علم یہ ہے کہ تم مسلسل مطالعہ کرتے رہو اور ہر دن اپنے علم اضافہ کرتے رہو ارشاد باری تعالیٰ ہے نقر رَبِّ ذدنی علما اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما دیا. قرآن کریم میں اگر اللہ نے کسی چیز کے زیادہ حاصل کرنے کی دعا سکھائی ہے تو کون سی ہے وہ صرف علم کی ہے کہیں مال زیادہ حاصل کرنے کی دعا نہیں ہے کہیں جسم صحت زیادہ حاصل کرنے کی دعا نہیں ہے اور دنیا کے کسی صرف علم کو رب زدنی علما کہ مجھے علم میں زیادہ کر دے مجھے علم میں علم میں اضافہ کر دے تو اس لیے ہم نے پہلے جو بات بات کی اسی اسی موضوع پر کہ ڈگریاں حاصل کر کے آمدنی شروع ہو گئی جب مل گیا تا علم ختم ہو گیا اور کتابیں بیچ دیں یا کسی سٹور میں رکھ دیں یہ جاہل آدمی ہے یہ اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے اور علم جو اس نے حاصل کیا ہے اس علم سے اس کی ناقدری کی دلیل ہے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی دلیل ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے یہ بیچارے اس طرح کے ہیں ان کے پاس علم رہتا بھی نہیں ہے وہ جو انہوں نے جہارت کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہے نا واقعی جاہل بن جاتے ہیں اس طرح کے لوگ ہاں ان کو اپنی فیلڈ کی حد تک جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اگر فرض کرو کوئی ٹیچنگ کا وہ اس کا لائن مل گئی تو صرف اپنے سبجیکٹ کی حد تک اس کو پتہ ہوگا بس اس سے بڑھ کر کچھ پتا نہیں ہوگا اس نے کیا پڑھا سیکھا تھا سارا بھول چکا ہوگا اور اگر ویسے اس کے لائن ہی کوئی دوسری تھی ان کے غیر تعلیمی لائن کے علاوہ کوئی دوسری لائن کو تجارت کی کوئی جاب اس طرح کا مل گیا تو وہ پھر علم وہ سارا کا سارا جو حاصل کیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ صرف باتیں کہنے کے لیے ہم جانتے ہیں اپنے کلاس فیلو کو جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں کوئی ٹیچر ہے کوئی کسی اور جاب کر رہا ہے ان سے جا کر پوچھو کوئی دین کا مسئلہ جو پڑھے ہوئے انہیں علم حاصل ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے بالکل خالی کورے کس چیز کا پتہ نہیں اس لیے کہ وہ چونکہ رستہ ہی چھوڑ چکے اس لیے عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر تو اس میں لکھتے ہیں العلم یا حطیف و بلعمل عجابہ کیا مانا العلم یاحطیف و بلعمل علم جو ہے وہ عمل کو آواز دیتا ہے عمل کا تقاضا کرتا ہے اگر عمل ہو جاتا ہے عمل پیرا ہو جاتا ہے انسان اپنے علم پر تو وہ علم باقی رہتا ہے وہ لڑتا حر, ورنہ پھر وہ علم جاتا رہتا ہے اور بلکہ علم سکھانے میں حاصل کرنے میں اس کو پڑھتے رہنا اور آگے سکھانے میں وہ علم کا انداز ہے کہ جو آج کا آپ کو, کو سیکھتے ہوئے بھی نہیں ہوتا اور یہ حقیقتیں ہیں آپ جب بھی کوئی چیز پڑھانے پر بیٹھو گے نا آپ کو صحیح معنوں میں اس کا پتہ چلے گا کہ مجھے اس کو کس طرح سے اس کو اچھی طرح معلوم کرنا ہے اچھی طرح اس پر عبور حاصل کرنا ہے تبھی تب آپ آگے بتا سکیں گے ہمارے <تصفيق> صالحین علمی مقام کی خواہ کتنی ہی بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے مگر آخری عمر تک علم اضافہ کرنے سے نہیں رکتے تھے اور تحصیل علم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ تحصیل علم کا سلسلہ جاری رکھنے سے ہی علم زندہ رہتا ہے اور پروان چڑھتا ہے اور اسے ترک اور اسے ترک کر دینے اور اس سے رابطہ منقطع کر لینے سے علم کا سرچشمہ خشک ہو جاتا ہے اس سلسلے میں ان کی بہت سے دلکش اقوال مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم کی نہایت تقدیس اور احت... علم کی نہایت تقدیس اور احترام کرتے تھے ان میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کی حرص پائی جاتی تھی اور وہ علم کے میٹھے سرچشمے سے مسلسل سراب ہوتے رہتے تھے ان دلکش اقوال میں سے ایک قول وہ ہے جو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ابن ابی غسان رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں لاتمَََََََََََََََ ماخن تا متعلمن فيدس تغنى تكن تجاہلا جب تک تم علم حاصل کرتے رہو گے اس وقت تک صاحب علم رہو گے اور جب تم نے علم سے بے نیازی اختیار کی اسی وقت سے جاہل ہو گئے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کچھ علم ہو مناسب نہیں کہ وہ مزید علم حاصل کرنا ترک کر دے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا علامت علم آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے فرمایا موت تک اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے حق میں مفید ہو اسے اب تک نہ حاصل کر سکا ہو یعنی ممکن ہے کہ جو بات آپ کے لیے ہمیشہ ہمیش کی نجات کا ذریعہ بن سکے وہ ابھی تک آپ نے کی اس لیے اس کا معنی کیا ہے کہ انسان کو ضرور مزید ضرورت علم حاصل کرتے رہنے کی امام ابو عمر بن علی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا حَتَّى مَتَى يَحْسُنُ بِالْمَرْءِ أَنْ يَتَعَلَّمْ فَقَالَ مَادَا مَتَحْسُنُ بِهِ الْحَيَاتِ آدمی کو کب تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے فرمایا جب تک اس کی زندگی وفا کرے جی <تصفح> امام سفیان بن عویانہ سے کسی نے پوچھا لوگوں میں علم حاصل کرنے کا سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے اس کا انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا فرمایا جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے پوچھنے والے نے کہا کیوں فرمایا کیونکہ اگر اس سے غلطی سرزد ہوگی تو یہ بہت بری اور انتہائی شرم کی بات ہے yeah. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ جو ایک عظیم مفصر بہت سی کتابوں کے مصنف اور علم کلام معقولات اور دیگر علوم میں اپنے زمانے کے منفرد امام تھے جن کی وفات چھ, چھ ہجری میں ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر شورت اور ناموری عطا فرمائی تھی کہ جہاں بھی جاتے اور جس شہر میں داخل ہوتے علماء ان پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑتے اپنے وقت کا یہ امام جب شہر مرو مرو مرو مرو مرو, مرو شہر مرو پہنچا تو علماء کہاں پر ہاں جی رشیا اس وقت جو ہے رشیا نہیں ہے اس وقت یہ اپنے ترک اب آ، آ، ترکستان یا جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ہاں جی ایران کے آگے ہاں جی چیزیں وغیرہ یا تو علماء اور طلباء کا ایک ہجوم ان سے علم حاصل کرنے اور تحصیل علم کے انتصاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گیا انہیں طلبا انہیں طلبا میں جو ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے ایک طالب علم تھا جو علم النصاف میں مہارت رکھتا تھا صاحب کیا معنی؟ کیا صاحب نصب نام نصب نامے جو ہے؟ نصب نامے کا علم ہوتا ہے کوئی کیا خیال ہے پہلی بار سنا یہ بھی رک میں کیا, کیا علم ہے ہاں جی براسیوں کے پاس علم ہے ہاں <تصفح> جی لیکن یہ بھی براسیوں کا علم نہیں ہے یہ بہت بڑے علم ہے کہ لوگوں کے جو ان کے خاندانی نصب ہیں ان کا علم ہونا اور اربوں کے ہاں یہ بہت بہت اس چیز کا اہتمام تھا اور ان میں صحابہ اکرام میں کون مشہور ہے مکر صدیق بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی معروف تھیں اس علم النصاحب میں کہ اور اس چیز کا بڑا گہرا اس کا یعنی کہ بڑی اس کی ضرورت ہوتی ہے اوقات خاص طور پر یعنی کہ یعنی کہ آپ کو پتہ چلے کہ کون ریشی ہے یا کون نہیں ہے آپ کے خاندان میں سے ہے یا نہیں ہے اسی طرح با اوقات رشتونتوں کا تعلق رشتونا کے حوالے سے کہ کون آپ کے رشتے داروں میں سے ہیں کون نہیں ہے اور بعض اوقات حتیٰ کہ نکاح کن سے جائز ہے کن سے نہیں ہے اس کا اور اسی لیے اللہ اس کے ربیٰ صلی اللہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اب آتے کے اپنے یعنی کہ حسب و نصب کے حوالے سے اتنا علم حاصل کرو کہ جس سے تم صلاح رحمی کر سکو پتہ ہو کہ کون تمہارے رشتے دار ہے اور تم حلال و حرام کو جان سکو کہ کن سے رشتے نعت حلال ہیں اور کن سے حرام ہیں تو بعض اوقات ممکن ہے کہ آدمی پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کہ کوئی خاندان کا ایک کوئی رشتے دار کا آدمی رشتے دار ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو حالانکہ وہ رشتے دار ہے اس سے ثیلہ رحمی کی ضرورت ہے تو اس لیے باقاعدہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ علم النصاب کیا ہے کہ لوگوں کے جو نصب ہیں خاندانی ان کا علم ہونا لیکن صرف علم کی حد تک علم کے حد تک مانے جو اس کے شری اثرات ہیں باقی یہ نہیں کہ بھی اس کا علم حاصل اس لیے کرنا کہتا کہ تاکہ کون اونچا کون نیچا ہے اس لحاظ سے نہیں کرم اکمۂک ایک طالب علم ایسا تھا جو علم الص میں مہارت رکھتا تھا علامہ فخر الدین رحمہ اللہ کو یہ علم اچھی طرح نہیں آتا تھا انہیں جب معلوم ہوا کہ اس طالب علم کو جس کی عمر بیس سال سے بھی کم تھی علم النصاح پر قدرت حاصل ہے تو انہوں نے اس سے کہا کہ انہیں وہ علم سکھا دے انہیں اس کی شاگرد اس کی شاگردی, شاگردی اختیار کرنے میں کچھ بھی ذلت محسوس نہیں ہوئی انہوں نے اس کو استاد کی جگہ بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھے یہ تواد و رفعت کی امتیازی علامت ہے جس سے علامہ فخر الدین رازی کی سیرت مزین ہے اس سے ان کی عدیب مقام میں بھی میں کچھ بھی نقص نقش اور کمی لازم نہیں آئی اور وہ اپنے زمانے کے امام ہوئے بس کافی یہاں تک آگے شرفیں پڑھیں گے اور کافی